بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے سیرت کا بیان کرتے ہوئے پہلی وحی کے بعد جو حضور اکبس اقبص پر دوسری وہی نازل ہوئی ہے ولا تمن دستکر ولی رب بیٹھنے والے پھیکو کمبل کھڑے ہو جاؤں لوگوں کو آگاہ کر دو اور رب کا فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو وہ کا فتحر اور اپنا کردار پاکیزہ رکھو اور رج دفعہ اور ہر گندگی جھٹک دو بلا تمن دستکثر اور خدا کے لیے کچھ کام کر کے جتاؤ نہیں کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے والے رب کا فصبر اور اس راہ میں جو کچھ بھی آئے اس کو برداشت کرو یہ وہی تھی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی چھ مہینے کے بعد پہلی وحی کے اور اس کے بعد جو حالات شروع ہوئے حضور اقبس حضاط تسلیم کے اوپر ان کا کچھ تذکرہ شروع کیا تھا میں نے آپ کے سامنے کس طرح سے آپ سڑکوں کے اوپر اور راستوں کے اوپر لو کے تانو تشنی کا الزامات کا شکار ہوئے اور کس طرح نازک لمحات میں جناب فاطمہ زہرا جلا آپ کی پشت بنا تھیں آپ کا صاحبان تھیں آپ کی پشتی بان تھیں تو میں یہ رہا تھا کہ جناب فاطمہ کے کردار کو دیکھتے ہیں ہر موقع پر ہر آڑے وقت میں ان کی عظمت کے آگے سر چکانے کو دے چاہتا ہے رسول کی بیٹی آج تو آپ جائیں جنر البقیم میں تو ان کی قبر پہچانی بھی نہیں جائے گی آپ سے شہزادیوں کی قبریں تو محلات کو شرماتی ہیں لیکن یہ رسول کی بیٹی جس کی قبر کے ذرے چاند داروں سے زیادہ قیمتی ہیں آپ ان کی قبر کے نشان بھی پہچان نہ پائیں گے عقیدہ اور عقیدت میں فرق نہیں کرتے ہم لوگ دنیا کی حرقوں اپنی تاریخ کی حفاظت کرتی ہے اپنے آثار کو زندہ رکھتی ہے عقیدے بے شک ہمارے یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برق نہیں ہے لیکن لا الا اگر ہمارا عقیدہ ہے تو محمد رسول اللہ ہماری عقیدت ہے تاریخ ہے ہماری یہ ان آثار کو باقی رکھنا جن سے ہمارے جذبے انسپائر ہوتے ہیں روح کو تذکیہ ملتا ہے ان کو تو رکھنا چاہیے تھا बाकी रखना चाहिए था उन सारे आशार को उन सारे निशानों को आज तो वो घर भी नहीं जिसमें हमारे हजूर वसम पैदा हुए थे वो सारी गलियां, वो सारे निशान मिट गए वो पहाड़ियों के उन दामनों में तलवारों की वो झंकारें जो कभी अल्लाह के लिए वो आवाज़ें आज तक गूंजती होंगी उनमें लेकिन कोई निशान नहीं कोई भी चीज़ नहीं है जनाब फ़ातमा जहर हाँ इस तरह से दिफा कर रही हैं انہیں حالات میں تین سال گزر جاتے ہیں تفصیل تو آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی حضور اقدس ارشاد وسلیم کن حالات سے گزرے ان تین سالوں کے درمیان کیا کیا حالات پیش آ سکتے ہیں ایک انسان کو جب وہ سچ بات کہنے کے لیے اٹھے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ایک انسان کو یہ سب دو تین سال کی کہانی میں آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا مختصر دور سے حضور ہمارے لیے نمونہ ہے ہم جب کوئی حق بات کہنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارے آگے سارے مراحل آئیں گے یہ بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جب ہے کوئی تو اس راستے میں وہ سارے مرحلے اور سارے موڑ آنے چاہئیں جو اللہ کے رسول کو پیش آئے ورنہ تو پھر وہ رسول کا راستہ نہیں ہے ایک موٹی سی بات ہے میں یہاں درج دینے کے لیے آیا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ میں जिन चौराहों से गुज़र के आया हूँ यहां पर आपके सामने यहाँ नखासे का चौराहा उससे पहले स्टेट बैंक का चौराहा उससे पहले एच का चौराहा ये सारे जो हैं वापस जाऊँ तो इन्हीं चौराहों से मुझे गुजरना चाहिए जब भी आऊँ तो ये चौराहे मेरे रास्ते में पढ़ने चाहिए और अगर नहीं पढ़ते तो फिर ये कहा जाएगा कि ये वो रास्ता नहीं है जिससे मैं आया था अल्लाह के रसूल के जो मराहल पेश आए اگر لا اللہ کی دعوت میں وہ مراحل دوسروں کے سامنے پیش نہ آئے تو وہ راستہ محمد رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے یہ تو ایک کامن کی بات ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جو جو راستے میں مراحل پیش آ سکتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے آج کے درس میں انشاءاللہ آئیں گے جو اللہ کے رسول کے سامنے آئے تین سال یہ حالات بیت گئے تین سال تک رسول وسلم ان حالات کا شکار رہے تین سال کے بعد آپ کے لیے حکم نازل ہوا فسدات عمر و عدظ کھل کے کہو اے بات کھل کے کہو اے محمد بات کھل کے کہو پکار کے کہہ دو ان مشرقوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو فسدہ عبات عمر و آریز انلبشین سنتین کے سنتین میں یہ وہی اس پر نازل ہوئی اے محمد جو کام تمہارے ثبرد کیا گیا ہے اسے کھلم کھلا پیش کرو اور کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کرو حضور کی حکم دیا گیا ظاہر جان ہتھیلی پہ رکھے آ جانے کا کل کلا حکم تھا اکیلے حضور میں نے آفسرز کیا تھا کہ اس کا بہت بڑی جہمیت نہیں تھی پورے ماحول سے ٹکرانے کے لیے پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے کچھ غلام کچھ پس پستقات کے آئے ہوئے لوگ کچھ نوجوان حضور پہ یہ الزام تھا کہ اراضی النا بادیب آب جو ہیں کم عمر نوجوان یہ ساتھ لگتے ہیں ان کے کوئی تجربہ کار تو ان کے ساتھ لگتا نہیں کوئی بوڑھا کوئی تیرہ ہوا دنیا کے اندر تجربات کو وہ تو ان کے ساتھ لگتا نہیں نوجوان کیوں ان کے ساتھ لگتے ہیں رازل جو ہمارے غلام ہیں جو قنیز ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی آواز پہ لبیک لب کہتی ہیں معاشرے کے اونچے طبقات تو ان کے آواز پہ لبیک لب نہیں کہتے یہ حضور کے بڑے الزام تھا ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں تھا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ نوجوان طبقہ کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ حراضر جو ہوتے ہیں جو پس طبقات جو غلام ہوتے ہیں جو پچھڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کسی تحریک کا ہراول دستہ کیوں بنتے ہیں وہ کیا وجہ ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جو زندگی میں سیٹ ہو جائیں اور جن کے مفادات وابستہ ہو جائیں انہیں ہر ہر ہر, ہر اونچ نیچ دیکھنا پڑتی ہے اور جب پوری زندگی گزار چکے ہوں انہیں پھر سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان کے لیے تو اپنی وابستگی اپنا مسلک اپنی پارٹی اپنا گروپ زیادہ اہم ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں ان کے مفادات ہوتے ہیں لیکن جس آدمی نے زندگی کے موڑ پہ کھڑا ہے اور اس نے مفادات سے اوپر اٹھ کر محض سچ کی دریافت کا فیصلہ کر لیا ہے اس میں یہ ہمت ہوتی ہے اس نے نے کہا ہے نا کہ تبلو لم ہی پاس اپنے نہ و ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس میں سچ کو سچ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جس کے پاس مفادات کے رشتے ہیں اٹکا پڑا ہے وہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ یہی یہ ہوا کہ پیغمبروں کے ساتھ پھر نوجوان خون تو خاص طور سے بوڑھے آدمی کو کبھی قبول حق کی توفیق بہت کم ملتی ہے اس لیے کہ زندگی کے پچاس ساٹھ برس جس لائن پہ وہ گزار چکا اگر اس کے بعد اپنا ڈائیورز, ڈائیورزن آتا ہے کوئی تو گویا اس کی پوری, یعنی اس پوری زندگی زیرو ہو جاتی ہے مسترد کر دیا لیکن جس آدمی کے سامنے اپنی زندگی کا سفر ہے وہ کوئی بھی راستہ کر سکتا ہے اس کے پاس یہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے نوجوان ہر تحریک کا ہر پیغمبر کی دعوت کا حراول دستہ رہے جو سب سے بڑا الزام رہا پیغمبر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعلان دیا گیا یہ حکم دیا گیا کہ آپ چھوڑیں سب کچھ اور آپ آ جائیں کھل کے آ جائیں اور پرواہ نہ کریں مخالفتوں کی بات کو بات کہیں کلم کھلا کہیں اکیلے اکیلے آ جائیں ساری دنیا کے مقابلے میں کیوں اللہ کے کی رسول ہیں محبوب ہیں اللہ کے محبوب خدا ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو عرش بری, بری لرز جائے کیا ضرورت ہے خانہ کعبہ میں ہاتھ اٹھائیں اور سارے سب لوگوں کا دل پلٹ جائے اور دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے وہ اللہ کے محبوب راستوں میں ٹھوکرے کھائے وہ اللہ کے محبوب کیچڑ پھینکے جائے ان کے اوپر ان کے بعد کے اندر سنے وہ اللہ کے محبوب پتھروں کے زخم سے زخمی ہوں اور فاطمہ ان کے زخم دھوئیں وہ اللہ کے رسول وہ تو محبوب ہیں اور تو اللہ سے جو ہے جو مانگیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یہ انیس لاکھ بربا میل کے جزیرے نمایاں عرب کیا ساری دنیا پلٹ جائے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا شروع سے آخر تک مدد اللہ کی زندگی تو مصیبتوں کی اور اذیتوں کی کہانی ہے اور یہی الزام بھی ہے کہ تم کیسے اللہ کے رسول ہو تم زیادہ ٹھاٹ بدو ہمیں ہمارے محلات دیکھو ہمارے گھر دیکھو اور یہ ساری دنیا اور قصر کسر و کسرا کسر کو پلٹنے کی جو بات کرتے ہیں خود ان کے بدن پہ چیزر لٹک رہے ہیں یہ کیا قصر کسر و کسرا کو پلٹیں گے ہمارے حالات اچھے ہیں ہم سے خدا خوش ہے یہ تھا مشرقی نے مکھا کا کہنا حضدور آپ کی دعوت کے مقابلے میں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں زندگی کے سارے مراہل اللہ سے مانکتے ہو جاتے ہیں محض تو اللہ کے رسول کو یہ نسخہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہیومن لیویل پہ کیا جو کچھ بھی کیا آپ رسول سے انسانی صدا پہ کیا پیٹ پہ پتھر باندھ کے کیا فاقع کرا کے کیا وطن چھوڑا کے کیا خون بھا کے کیا ایسا کیوں جو, جو ضابطہ اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھا وہ آپ کے لیے کیسے ہو جائے گا کہ آپ اللہ کے رسول محبوب اللہ کو اللہ نے جو کچھ بھی کیا اپنے رسول کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر یہ پورا جو سفر ہے ایک تو رسول کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کہ آزمالو ہمارے رسول کو جس بھٹی میں چاہو آزماؤ طائف آپ کی آزمائش ساری دنیا کے سامنے یہ تھا کہ جس بھٹی میں جس طرح چاہو اس رسول کو آزما کے دیکھو کیا تمہارے لیے کامل نمونہ ہے کہ نہیں اور دوسری بات یہ کہ لیک یکون علنا سے اللہ و الماد رسول کل قیامت میں خدا کے سامنے تم یوں نہ کہہ سکو کہ مالک تو نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی ہم اس کے قابل نہ تھے کیونکہ ہم انسان تھے اور تو تیرے رسول تو انسان نہیں تھا اس پر تو کچھ حالات نہیں بھی تھے اس لیے اللہ نے دکھایا طاقت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سارے ازباب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بکر دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ان ذرائع وسائل کے ذریعے ہونا ہے جب خدا کے پیغمبر اس سے نہیں تو کوئی مت نہیں ہو سکتا دعا کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن دعا کیا چیز ہے اس کو بھی تو سمجھیں دعا کیا ہے دعا اپنی بھی عملی کو چھپانے کے لیے خدا کے ذمہ کام سبرد کر دینے کا نام تھوڑی ہے میں نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ تو ہی کر لے اس کام کو میں کیوں کروں اس کا نام تھوڑی دعا ہے کہ اپنی کودہی اور اپنی بے عملی اور سب کچھ اللہ صاحب کے سامنے ہے پیدا پیش کر دی آپ نے گھنٹے کا کہ یہ یہ کرنا ہے, ہے بار فرما والی, ایک والی اور کرنا ہے یہ تھوڑی ہے دعا کا مطلب آپ تعجب کریں تعجب کریں گے کہ یہاں تو ہر بات پہ ہماری ملی جماعتیں ملی کونسل بھی ہے شاورت بھی ہے کتنی ہماری جماعتیں ہیں جب دیکھو ذرا سی بات پہ یوم دعا ڈکلیئر کر دیتی ہیں یوم دعا بنائیے اس کام کے لیے یہاں تک کہ بسائی قریشی حضرات کا ہمارے گوشت بند ہوا تو جمع قریش نے دعا کی اپيل کی, کی دعا تھا کہ دعا كريں تاكہ ہماری كھال ہمارے اچھا اچھا بكے گوشت اچھے ریٹ سے بكے تو اس كے يوم دعا بنانے كى اپيل کی گئى پچھلے سال وجہ کیا ہے ہم نے کبھی غور کیا ہے ہمارے پاس کوئی ملی تنظیم کا ڈھانچہ نہيں ہے ہمارے كوئى قيادت نہيں ہے ہم كھڑے نہيں ہو سكتے كسى ايک آواز كے اوپر یہ سب کو معلوم ہے اپنا بھرم چھپانے کے لیے ہمارے جو پہلے سے موجود مذہبی نظام ہے جمعہ میں اکٹھے ہوتے ہی ہیں دعا مانگتے ہی ہیں اسی میں اپنے مطلب کا ایشی قرار بڑھا دو تو, تو ہمارا بھرم رہ جائے گا یہ مسلمانوں کی ایک تنظیم گویا قائم ہے دعا کے لیے اپیل دعا تو ایک جذبہ ہے جو ہمارے ہونٹوں پر تڑپ کے آتا ہے اس کے لیے اپیل کرنا ہے کہ بھائی یاد رکھنا کہ اللہ کو خط بھیجنا ہے جس راشٹرپتی کو بھیجتے ہیں کہ 500 خط پہنچیں گے تو راشٹرپتی غور فرمائیں گے اس لیے جو ہے اپیل کی جا رہی ہے دعا کے لیے امپوز کیا جا رہا ہے یاد دلا جا رہا ہے دعا تو میرے دل سے اپنا آپ نکلے گی دعا تو ایک جذبہ بیتاب ہے اپنی شخصیت کا انفجار ہے شخصیت کا دھماکہ ہے میرا دل جو طرف کے مانگتا ہے وہ تو خود میرے ہونٹ پر آتا ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں کوئی قافیہ بھی جوڑ نہیں سکتا میں تک سے تک بھی نہیں ملا سکتا اس میں میں لفظوں کا تسلسل بھی نہیں ہو سکتا اس میں میں نے کیا مانگا خدا نے کیا سنا یہ وہ جانتا ہے میں جانتا ہوں یہ کوئی مشاعرہ تھوڑی ہے کہ ایک صاحب خوبصورت سے جملہ بولیں اور دوسرے جو ہے واہ واہ کر دیں پورا پورا واہ واہ کر رہا ہے کہ واہ کیا دعا مانگی ہے کیا ماہر دعا ہے کیا فن دعا کے ماہر ہیں میں اس بحث میں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے اس بات کو کئی بار کہا کہ کوئی بھی اللہ کے رسول سے ایسی دعا نہیں بتا سکتا پوری زندگی میں لیکن اللہ کے رسول خود نہیں مانگ رہے خود نہیں مانگ رہے زخم کھا رہے ہیں چوٹ کھا رہے ہیں اور کوئی دعا نہیں مانگ رہے مسجد حرام میں نہیں مانگ رہے دعا مانگ رہے ہیں تو صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان مشکلات میں علم دسخت علی یا ابالی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اللہ ان مشکلات میں تو مجھ پہ کتنی پہاڑ ٹوٹ جائے مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں اللہ علم یقن غزب کا علی یا فلاح ابالی جو کچھ بھی ہو میرے پروردگار مجھ پہ جو بھی بیت جائے پر اگر تو میرا ہے تو مجھے دنیا کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یہ دو مانگ رہے اللہ کے رسول تو فسد آبی ماتوں کھڑے ہو جاؤ یا اللہ کے رسول پرواہ مت کرو مخالفوں تشریف لاتے حضور اللہ علیہ وسلم خانے کا عبا میں اس وحی کی نازل ہونے کے بعد خانے کعبہ میں تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں آ کر آپ نے کھلم کھلا سب کے سامنے نماز پڑھی پہلی بار خانے کا میں یہ سن تین سن تین سے سن پانچ تک حضور کی زندگی میں جو مراحل پیش آئے ہیں وہ سارے وہ مراحل ہیں جو ہر سچ بات پہ کہنے والے کے سامنے ہمیشہ پیش آئیں گے حضور نے جس طرح سے فیس کیا ان کو وہ آپ کے سامنے آج کے درس میں انشاءاللہ آئے گا ان سارے مراحل کو اس میں ترغیب بھی تھا اس میں لالچ بھی تھا اس میں دباؤ بھی تھا اس میں بائکاٹ بھی تھا اس میں پروپیگنڈا بھی تھا حضور کے خلاف اور اس میں حق میں بھی پروپیگنڈا تھا ہر طرح سے یعنی کبھی زی کے انبار تھے اور کبھی تلوار کی جھنکار تھی ہر آزمائش تھی جو حضور کے, کے اوپر آئی ان سارے مراحل سے آپ کیسے کیسے گزرے اور کیسے کیسے آپ نے فیس کیا یہی ہے بنیادی وہ اسوا جو ہر آدمی کے سامنے جو سچ بات کہنے کے لیے اٹھتا ہے پیش آتا ہے تو آپ خانے کا تشریف لے گئے لے جانے کے بعد یہ خیال رکھیں اور خاص طور سے وہ حضرات جو مکی اور مدنی زندگی کے فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ حضور کی ہم یعنی ہم مکی زندگی میں ہیں اور آپ مدنی زندگی کی بات کر رہے ہیں جو یہ فلسفہ جھاڑتے ہیں خاص طور سے وہ اس کو یاد رکھیں کہ یہ مکے میں ہو رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی مکی زندگی بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے مدینہ نہیں گئے ابھی حضور یہ جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے مکے میں بیان ہو رہا ہے حضور کھلم کھلا گئے خانے کا آبا سب کے سامنے آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب مکے کی لوگوں نے دیکھا تو غصے سے بیتاب ہو گئے سب لوگ کیونکہ یہ نماز آج کی نماز تو تھی نہیں یہ نماز تو ایک اعلان تھی کھلم کھلا مخالفت کا ان رسوم و رواج کا اس آبا پرستی کا ان پرمپراؤں کا جو چل ان کے خلاف ایک کھلی ہوئی آواز تھی اس لیے برداشت نہیں کر سکے لوگ ابو جہل دماغ خراب ہو گیا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر آئندہ میں نے اس طرح سے دیکھا یہاں پر ہوتے ہوئے دو سال سے سن رہا ہوں میں ان کی حرکتیں دیکھ رہا ہوں دو سال سے لیکن اب آئندہ میں نے اس طرح سے دیکھا تو یہ کھلم کھلا یہ تو چیلنج ہے ہمیں اور اگر آئندہ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے سر سجدہ کیا جا رہا ہے اور ایسے ایسے نیا طریقہ ایجاد کیا جا رہا ہے تو میں ان کی کردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا ابوجہ نے جو ظالم ہے ان کے آگے جھکو گے اگر تو جانم کی آگ کسی کو بھی نہیں بخشتی اگر یہ باز نہیں آئے تو ہم ان تردین پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹ لیں گے ناسن خاطیہ وہ پیشانی جو جھوٹی ہے جو گناہ گار ہے بلائیے اپنے حمایتیوں کو سند اس زبانیہ ہم بھی بلاتے ہیں اپنے حمایتی یہ پہلی صورت ہے مکی زندگی ہے مکی زندگی کا لہجہ ہے وہ لوگ جو شیر کی طرح بولا کرتے تھے پہلے اب بلی کی طرح میاں, میاں کرتے ہیں اور مکی و مدنی زندگی کا فلسفہ جھاڑتے ہیں حضور کی لہجے پہ غور کرنا چاہیے اس زبانیا کب نے کبھی نہ جھکنا ظلم گانے سر چکانا نہیں ہوتا ہماری شان نہیں ہے یہ کہا تم تو اللہ کی اگے اپنی پیشانی پر حقار کیا کہ دیکھ دیکھنا ہے رسول اس کی قربتیں حاصل کرنا بس کیسا بو جہل اور کیسے ان کی طاقتیں کشمکش کے ایسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا اکیلے کھڑا کر دیا اللہ تعالی نے اکیلے کوئی دعا کا خلاف نہیں ہے کوئی پروڈکشن نہیں ہے اپ کے پاس اکیلے ہیں اپ کیسے پہلائیں اپنی دعوت کو کیسے پہنچائیں دوسروں تک اس کے لیے اپ نے پہلا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کھانے کی دعوت کے اوپر بلایا سب لوگوں کو سارے سرداروں کو کھانے کی دعوت کے اوپر آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد اس میں ابو جہل بھی تھا اس میں ابو لہب بھی تھا اس میں سارے سردار تھے جتنے بھی تھے سب لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول وسلم نے اپنی بات کہنا چاہیے ابو لہب نے کھڑا ہو کر کے مخالفت کی چچا بےحد پیار کرتے تھے سے ابو لہب بہت پیار کرتا تھا جب حضور پیدا ہوئے تو اپنی کنیز کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا بہت محبت تھی لیکن یہ کہ یہ پیغام حق ایسی عجیب بس کی گانٹ ہے کہ اپنے پرائے ہو جاتے ہیں خون غیر ہو جاتا ہے اور آنکھیں اجنبی ہو جاتی ہیں سارے رشتے غیر ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے مخالف ہو گیا حضور علیہ وسلم کا تو زبردست اتنا کہ پہلی محفل میں جب حضور نے یہ دعوت رکھی تو کھڑوں کے چیخنے لگا کہنے لگا محمد سب کچھ کہنا مگر خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہ کہنا جس سے ہمارے خاندان کی عزت کے بہار ایسی کوئی بات نہ کہنا اس نے کہا کچھ بھی کہو تمہارے خاندان سارے رف سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے محمد دیکھو یہ تمہارے چچا یہاں موجود ہیں جو بھی کہو مگر اپنے بزرگوں کی بات سے ہٹ... ہٹنے کی بات نہ کہو بزرگوں کی رسم و روایت سے ہٹنے کی بات بالکل نہ کہو تمہارا خاندان سارے رف سے نہیں لڑ سکتا البتہ تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے وہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کوئی بھی شخص اپنے خاندان پہ ایسی آفت نہیں لایا ہوگا جیسے یہ شخص لایا ابو لہب نے الفاظ آبا و اجداد سے کتنا پیار ہوتا ہے لوگوں کو ساری عقل قل ہوتے ہیں آبا اجداد وجہ کیا ہوتی ہے اس کی ہمیشہ آباء اجداد کا حوالہ ہوتا ہے یہ تو ہوتا آیا ہے یہ تو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کیا ہمارے بزرگ غلط تھے کیا وہ بیوقوف تھے کیا وہ جاہل تھے یہ عقل والے پیدا ہوئے ہیں سیڑ میں انہیں کو ساری عقیل مل گئی ہے یہ پرانا ایک پرانا بہت پرانی بات ہے یہ ہر آدمی جو ہے اپنے آباء اجداد کو عقیل کی پورٹ سمجھتا ہے اپنے اسلاف کو اور پھر یوں سمجھتا ہے کہ جن جن رسوم کو میں نے پایا ہے اور جو باتیں میں نے سنی ہیں اور جس گروپ میں میں پیدا ہوا ہوں بس وہی سچ کا پورا پیکر ہے باقی تو سب جھوٹی جھوٹے ہے ہمارے نہیں کیا یہ جس گلی میں پیدا ہوا ہوں میں جو سے مولانا میرے قریب رہتے ہیں جو سے امام میری مسجد نماز پڑھاتے ہیں بس وہی ٹھیک کہتے ہیں باقی سب جھوٹ بولتے ہیں جتنے بھی ہیں صحیح گھر میں پیدا ہو گیا میں اور صحیح صحیح مسلک میں پیدا ہو گیا میں اور صحیح فقہ میں پیدا ہو گیا میں بٹ اتفاق سے لاٹری گھل گئی میری تو نہیں کہیں اور بھی پیدا ہو جاتا میں تو بالکل جہاں نام کی جن بن جاتا زندگی بھر جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا مسلک اس کا گروپ اور اس کی بات ہی کا جھنڈا اٹھائے پھرے گا کیسا سچ اور کیسا جھوٹ مطلب اسی آباد وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ایک تو ماضی سے خوشگومان ہوتا ہے ایک اپنی ماں سے بہت خوشگومان ہوتا ہے ماں نے اس کو پالا ہے ماں نے گود میں دودھ پلایا ہے کو ماں خود جو ہے سوئیے گیلے میں اس کو سوکھے میں سلایا ہے اس لیے ماں سے زیادہ اونچا اس کو آدرش دنیا میں نہیں لگتا اور ماں سے جو خیالات ملتے ہیں انہیں کو وہ سچ مانتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ مادھری مسلک مادری مذہب آدمی قبول کرتا ہے جو یا پھر ماں کا گہرا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے اس کو مانتا ہے لیکن دنیا میں ماں باپ تو سبھی کے ہوتے ہیں عیسائی کے بھی یہودی کے بھی کیمنسٹ کے بھی ملک کے بھی دہریے کے بھی دنیا میں ایک ہی ماں سچ ہو سب تو سچ نہیں لیکن ہر آدمی یہ مان کے چلتا ہے کہ بس اتفاق سے میں میرے ابا بھی صحیح میری اماں بھی صحیح میرا گھر بھی صحیح میری گلی بھی صحیح میرا محلہ میرے امام صاحب بھی صحیح میرے مرانہ بھی صحیح باقی سب جھوٹ بےکارے لیے گھومنا ہے سب سب بہکار ہے ایمان بچاؤ ایمان بچاؤ بہت سے لوگ ہمارے درست میں کہتے ہیں کہ جانا نہیں ایمان چھین لیں گے میں کہتا ہوں یہ تو آپ کے خلاف وقت میں اعتماد ہے اس کا مطلب یہ آپ اتنے بیوقوف ہیں کہ آپ کو بےقوف نہ لیں گے آپ کو بوقوف کہہ رہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے بتاؤ آپ کو بےقوف کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی کوئی چک لے گئے یعنی آپ آپ میں اتنے اکلی نہیں ہے کہ آپ تجزیہ کر سکیں صحیح غلط کا اور آپ کو بےقوف بنانے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو دے ہے اس کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے کہ صرف مجھے ہے میں بنا بناتے رہا ہوں تو میں پھر دوسری ضرورت کیا ہے کہ دوسرا تو میں بیقوف بنائیں بہرحال یہ کہ ابا و اجداد ابو الحمد نے کہا کہ ہمارے ابا اجداد غلط تھے یہ کیا نئی بات لے کے کھڑا ہو گیا نو صدم کو نوصب اللہ علیہ وسلم کو نو, اللہ کہا اور یہ پوری محل, محفل جو ہے افراد افریق ختم ہو گئی دوبارہ آپ نے پھر بلایا کھانے کی محفل پہ آپ نے دوبارہ پھر بلایا تمام سرداروں کو بڑے بڑے لوگوں کو ان کے سامنے بنیادی باتیں سٹارٹ اپنی دعوت کا کیسے کریں پھر بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے جو جملہ کہا میں ادھر آپ کی توجہ مبزول کرنا چاہتا ہوں پہلی پہلی جو ہے جلسہ دعوت ہے پہلا اجلاس دعوت ہے اس میں جو پہلا جملہ آپ نے کہا ہے اس پر آپ غور فرمائیں آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کم لکون عورب بتین اگر تم نے اس کلمے کو مان لیا تو تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور سارا عجم تمہارے پیروں میں گر جائے گا الفاظ بغور فرمائیں رسول اللہ علیہ وسلم کی. آج کے اگر حضرت مولانا کے سامنے جملہ پیش کر دے نا تو کہیں گے یار یعنی یہ تو رسول وسول لگتے نہیں یہ کیا دنیا دنیاداری کی باتیں کر رہے ہیں ملک گیری کی باتیں کر رہے ہیں تو کہ عرب گر جائے گا اجم گر جائے گا ارے آخرت کی بات ہوتی وہاں کی بات کرتے سارا عرب تمہارے پیروں میں پہ گرے گا اور سارا اجم تمہارا غلام بن جائے گا یہ تو خالی دنیا داری کی میڈلسٹک بات ہے یہ کہہ دے بائب نہیں کہ حضور پہ فدما لگا دیتے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی بائب نہیں ہے لیکن ظاہرے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ہی جلسے دعوت میں جملہ پیش کر رہے ہیں تو اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جس کو میں لے کر آیا ہوں وہ اپنی صلاح و فلاح کا آغاز اس دنیا سے کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی گارنٹی لیتا ہے اور جب وہ بنا دنیا ہاسنا آخرت حسنہ ان کچلوے مظلوم و مخہور انسانوں کے لیے اس دنیا میں حضور السلام اس کلمے کے ذریعے اس ظلم سے نجات پانے کا اعلان دے رہے ہیں اور یہی یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور سے وہ پوائنٹ پہلے پکڑا جاتا ہے جو آدمی کے لیے اپیلنگ ہو جو کچلوے لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں کرا تھا معاشرہ خود ہمارے بھارت میں اس ٹائم جو معاشرہ تھا جو آج تک بھی چار ذاتوں کا معاشرہ یہاں پر جو ہے شدروں کو جینے کا حق نہیں تھا کانوں میں سیزر ڈال دیتے تھے اگر اگر وید کے الفاظ بھی پڑھ جائیں یہ حال تھا یہاں پر سارے ایران میں یہ حال تھا ساسانی دور حکومت تھا یہی حال تھا وہاں پر بھی چار ذاتیں بنی ہوئی تھی ٹھیک بھارت کی طرح سے چار ذاتیں وہاں بھی تھیں خوب تشدد ہو رہا تھا اکثر ہی بس کچھ لوگ جو ہے لوگ بیٹھ گئے تھے چڑھ کر کاندھوں کے اوپر اور گھما رہے تھے سب کو اپنے اشاروں کے اوپر اس کچلے معاشرے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ یہ آخرت کی فلاح تو دے گا لیکن یہاں کی ساری پیڑیاں بھی کاٹ دے گا جس میں سامان دین کلیئر ہو جاتا ہے دین کا واضح کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین فلاح دنیا کی بات کر رہا ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اور اپنے پہلے جلسے دعوت میں کہہ رہے ہیں اس بات کو تو کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ ہے اس مسئلے بحث کرنے کی اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے میں تم سب کے لیے ایک ایسا پیغام دے کے آ رہا ہوں جو دنیا اور آخرت دونوں کو تمہاری بنائے گا دنیا اور آخرت دونوں کو بنائے گا تمہاری عرب کے کسی بھی شخص نے انسانوں کے لیے اسے بہتر پیغام پیش نہیں کیا ہوگا مجھے خدا نے دعوت حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کی دعوت دوں تم میں سے کون شخص ہے جو اس مشن میں میرا ساتھ دے گا اللہ کے رسر میں یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھی یہ دوسرا محفل عام ہے جس میں سب کو بلایا کوئی نہیں اٹھا کسی کو ہمت نہیں ہوئی ہمت نہیں مخالفت شروع ہو گئی علی مرتضی تین برسوں میں جو ہے حضور کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا مشرقی مکہ نے کہ ایسے کھلا میں کھلا نہیں کہا تھا حضور اکبر وسلم نے آج پہلی بار فیس ٹو فیس بات تھی مشقی مکہ سے فیس ٹو فیس بات تھی سب ایک دوسرے کا منہ تھکنے لگے کیا جواب دیں حضور پوچھ رہے تھے بار بار میں سے کون اس مشن میں میرے ساتھ دے گا کسی کی ہمت نہیں ہوئی لڑستے ہوئے قدموں سے 14 سال کے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے علی طالب اور کہا کہ یاسول اللہ میری ٹانگے پتلی پتلی ہیں اور میرا جسم بہت حقیر اور نحیب سا ہے اور مجھے بخار بھی ہے لیکن آج اس محفل میں ان لوگوں کے سامنے میں عہد کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوں میں ہر سرد میں اور اس مشن میں جان دے دینا یہ میرے لیے سعادت کی بات ہو جہاں غیر سے بھرپور لال آخی سرداروں کی وہاں ایک بچہ کا ایسے کھڑے ہو کر سینہ تان کے کہہ دینا معمولی بات نہیں ہے اس محفل میں علی مرتزہ کہا یہ ایک, یہ ایک اور امتیاز ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا آپ کبھی علی مرتضیٰ کی عظمت پر غور فرمائیں یہ فاطمہ کے باپ ہیں یہ خاندان پورا اہل بیت کی تعریف کریں تو کچھ لوگوں کو نوازم ناخونا گوار لگتا ہے اللہ کے رسول کے خاندان کی تعریف کریں امام شاہ نے یہ کہا امام شاہ بھائی اہل سنت کے چار امام سے ایک امام ہیں اور دہی القدری امام ہیں فرمایا کہ رسول کے خاندان کی محبت عالم اگر رسول کے خاندان کی دل سے گہری محبت اگر اس کا نام شعت ہے تو دنیا کھول کے سن لکان کے محشیاں ہوں اگر رسول کے خاندان کی محبت امام شافی کے الفاظ ہے میں الفاظ نہیں ہیں رسول رسول کے خاندان یہ علی مرتضیٰ کو دیکھیں آپ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں آپ دامن کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہوا کبھی بھی شک سے آلودہ نہیں ہوا پہلی نماز اقدام میں رسول اقدس کے ساتھ پڑھی آخر تک تمام غذا میں ساتھ رہے ہر مشکل میں ساتھ رہے ہر مصیبت میں ساتھ رہے ہجرت کے موقع پر رسول خدا اپنا بستر چھوڑ کے آ بستر پہ چھوڑ کے آ تو وہاں سے لے کے اور مدینہ تک پیدل چل کے گئے پیر پھٹ گئے زخم سے زخم بہنے ل... زخموں سے خون بہنے لگا جب پہنچے ہیں وہاں دیت میں چلتے ہوئے گرم ریت کو کنگالتے ہوئے مدینہ تک جب مدینہ پہنچے تو حال یہ تھا کہ پیر جو ہے تلوے رس رہے خون سے وفا شہری اور جب مدینے کے اندر حضور اقدال جو ہے ظاہر ہے قصر اور کسرا کا خراج جاب کی بارگاہ میں آتا تھا لیکن علی مرتضی کی شان یہ تھی کہ مسجد نبوی کے آنگن میں مٹی کے اندر لوٹتے رہتے تھے اور کپڑوں پہ پیون لگے رہتے تھے حضور کے داماد تھے رسول کی بیٹی کے شوہر تھے پیار سے رسول نے ایک بار لیٹے تھے مسجد میں چادر میں مٹی میں دھول میں ہو رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کندہ ہی کے کہا تھا کہ ابو تراب اٹھو ابو تراب تراب مٹی کو کہتے ہیں ابو تراب اٹھو اٹھو ابو تراب یعنی مٹمیلے آدمی مٹ مٹی میں ڈوبے ہوئے اٹھو اس پیار کے خطاب کو رسول خدا حضرت علی مرتضی کا امت نے خطاب بنا دیا لقب بنا دی رسول خدا نے اتنے پیار میں کہا بھارت علی مرتضی کی عظمت پہ بات نہیں کر رہا لیکن یہ ابو داود شریف میں باقاعدہ یہ امام ابود نے فرمایا ہے کہ جناب علی مرتضی کی جتنے بھی فضائل کتب حدیث میں آئے اتنے کسی کے بھی نہیں آئے اللہ کے رسول کو جتنی محبت تھی جتنی محبت تھی ہمارا ایمان یہی ہے کہ اکرام میں افضل ترین ہے صدیق اس کے بعد جناب عمر فاروق اللہ جو ترتیب خلافت ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے لیکن اللہ تعالی نے ہر ایک کو کچھ خصوصیات فرمائی ہے ابو بکر میں اگر شعور ہے تو علی میں جذبہ ہے آپ دیکھیں کہ وہاں وفاداری کا عہد کیا ہے اور آخر تک حضور کے ساتھ رہے اور جب حضور کا وشال ہوا تو حضور کے سرانے بیٹھے رہے لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کو لالچ تھا خلافت کا لالچ ہوتا تو وہاں بیٹھے رہتے نہیں پتا تھا کہ بھاگ دوڑ چل رہی ہے سادم ابن بادہ بھی دوسرے لوگ بھی ہیں کوشش کر رہے ہیں کچھ نہیں گئے بھی نہیں جب تک حضور کی تدفین نہیں ہوگی گئے بھی نہیں یہ جذبہ ہے اور ابو نے جو کچھ کیا وہ ہوش ہے یعنی اس وقت اسلام خطرے میں ہے اس وقت اسلام کے لیے نازک وقت ہے اس وقت حضور کے سراہنے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت اسلام کو سنبھالنے کا ٹائم ہے آنسو بہنا بہانے کے لیے بہت ہے بہائیں گے پہلے اسلام کی بنیاد کو مستحکم کر لیں تو ابو بکر کو خدا نے عقل اور ہوش دیا شعور دیا اور علی کو اللہ نے جذبہ دیا فنا ہو جانے کا قربان ہو جانے کا دونوں کی دوسری محفل بھی اس کے بعد حضورﷺ میں ایک روز لوگ سب سو رہے تھے پڑے ہوئے گھروں میں اپنے رات بھر ناچ رنگ کی محفلیں شراب و کباب کی محفلیں پڑے سو رہے تھے لے رہے تھے صبح میں ایک آواز گھونجی یا صبحہ یا صبحہ زوردوں سے آواز لوگوں حشیار کے صبح خطرناک ہے لوگوں حشیار ہو جاؤ کے صبح خطرناک ہے عرب میں دستور تھا کہ کوئی بھی اگر جھگڑا یا کوئی بھی اگر خطرناک بات ہوتی تھی کوئی دشمن کا لشکر آیا ہے کوئی بات بھی تو ایک آدمی پہاڑ پچڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتا تھا کہ صبح خطرناک ہے صبح خطرناک ہے دشمن کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے والا ہے تو لوگ جلدی سے بیدار ہو کر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مقابلے کی اسکیم بناتے تھے حضور نے انہیں الفاظ میں اعلان فرمایا یا صباہا یا صباہا اکیلے حضور چٹ چٹان پہ کھڑے پہاڑ کی صفحہ پہاڑ کی چوٹی پہ آواز لگا رہے یا صباہا یا صباہا لوگ بھاگے چلے آئے مکھی گلیوں سے کوچوں سے گھروں سے دروازہ کھول کھول کے کون سی آفت آ گئی ہے کیا پریشانی ہے سارے جو ہے سفا کے دامن میں اکٹھا ہو گئے کوئی سفا کے دامن میں اکٹھا ہو گئے رات بھر کے جاگے ہوئے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لوگوں ہوشیار میں کہہ رہا ہوں کو صبح خطر نہ کہ صبح خطرناک ہے اگر میں کسی بات کو تم سے کہوں تو کیا تم یقین کرو گے کیا میرے بارے میں جھوٹ کا کوئی تجربہ تم نے کیا ہے کیا تمہارے نزدیک میں سچا نہیں ہوں لوگوں نے کہا بے شک صادق ہیں آپ امین ہیں مانہ ہیں اور سچے ہیں آپ آپ کی ہر بات پہ یقین کریں گے آپ نے فرمایا کوئی گلے بان اپنے گلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا اور کوئی اپنا اپنے اپنوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا میں تم سے یقین سے کہتا ہوں اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک تباہی کا لشکر تو مانو گے لوگوں نے کہا تسلیم کریں گے آپ نے کہا تو پھر میں زندگی کے کسی معاملے میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا تو میں اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں ایک تباہی تمہارا انتظار کر رہی ہے اگر اس دن کے آنے سے پہلے اے بنی ہاشم اے بنی عبد المطلیب اے بنی قیص اے بنی عبد مناف اے بنی عبد شمس اگر تم سمجھ جاتے ہو تو تمہارا مستقبل روشن ہے اور اگر تم آنکھیں موند لیتے ہو تو میں تو جگانے کے لیے آیا ہوں اور جب کوئی بھی جگانے والے کی بات نہیں مانتا تو وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے یہ آپ نے شاید فرمایا اب سب لوگ بھاگے ابو لہبیر میں تھا ان لوگوں میں بھاگنے والوں میں سارے لوگ جو اکٹھا ہوئے وہاں کوئی ہے صفا کے دامن میں اور حضور نے جب یہ سوال کیا کہ میں پوچھوں کہ اس پہاڑ کے بیچ دشمن کا لشکر ہے تو مانو گے تو سب نے جواب دیا کہ یقیناً مانیں گے آپ نے فرمایا تو میں کہہ رہا ہوں کہ خوفناک دن تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کی عبادت وہ اللہ جو اس کائنات کا مالک ہے ہوائیں جس کی عظمت کا پھر لہراتی ہیں سورج جس کی عظمت کا نشان ہے اس کو کے آگے سچ ہونا اس کو زندگی کے سارے معاملات میں رہنما بنانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے آپ نے فرمایا ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تمہیں پکڑ سکتا ہے دنیا کی شام ہو جانے کے بعد قیامت کی وہ صبح تمہارے لیے بہت خطرناک ہے لوگو قبول کرو تسلیم کرو اس بات کو ان لفظوں میں اتنا خلوص تھا اور حضر کے لہجے میں اتنا درد اتنی دعوت تھی کہ لوگ ہل کے رہ گئے حضر کی شخصیت کا تجربہ تھا قرآن کریم نے حضور کی ذات کو حضور کی شخصیت کو آپ کی رسالت کی سچائی کا ثبوت بنا کے پیش کیا ہے لعمر لع... یعنی حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے کہ میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں میں تمہارے درمیان رہا ہوں یعنی میری زندگی خود میری سچائی کا ثبوت ہے میرے چہرے پر پھیلی یہ رو... پاکیزگی یہ روشنی خود میری سچائی کا ثبوت ہے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے میں آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے ہو کوئی اپنے کو دھوکہ نہیں دیتا اور زندگی کے معاملات میں دھوکہ دینے والا ہو کوئی مگر اللہ کے معاملے میں کیا دھوکہ دے سکتا ہے کوئی جو خالقی کائنات ہے جو ہم سب کے حالات سے واقف ہے اس خلوص کو دیکھ کر کے سب لوگ سوچنے لگے کہ اگر حضور جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ نکلی تو کیا ہوگا لیکن آپ کا چچا جو تھا ہے پھر اس سے بےتاب ہو گیا اور اس نے مٹھی میں ریت بھری کنکریاں بھری اور حضور کے چہرے کی طرف اچھا اس نے کہا لگایا محمد برباد ہو جائے تو اے محمد تو نے ہمارا وقت ضائع کرنے کے لئے بلایا تھا یہاں پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے سچ بات کہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا سچ بات کہنے والوں پہ ہمیشہ دھول مٹی پھیکی جاتی ہے ہمیشہ یہ دنیا کے اندر یہ چلن ہے جن کے اندر تھوڑی کنوینسنگ تھوڑا لوگوں کو جوڑنے کا جذبہ اور تھوڑے الیکشن کے دعوے چاہتے ہوں وہ جھوٹ کہہ کے بھی جیت جاتے ہیں اور جو سچ بولے صرف وہ سچ کہہ کے بھی ہار جاتے ہیں دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے خلوص دل کو تو چھیدتا ہے لیکن مفادات کی زنجیریں پکڑ لیتی ہیں آدمی کو آدمی اپنے دل سے وفائی کر دیتا ہے دل سے غداری کر جاتا ہے قرآن نے کہا یا حسرتن اللہ عباد مایاتِہ مسول علاقہ نبی حسین افسوس ہے انسانوں کے اوپر یا ہسرتن جو شخص بھی ان کے پاس آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں میں رسول اللہ کانو بی استاذی ہوں صرف کچھ نہیں دے سکتے یہ سچ بات کہنے والوں کو کچھ نہیں دے سکتے مذاق کے لفظوں کے علاوہ دشمنیوں کے علاوہ مخالفتوں کے علاوہ جھوٹے پرپنڈوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے انسان جو ہے چوہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہوا جو لوگ سچائیوں کے پھول عطا کریں ان کو ہمیشہ اذیتوں کے کاٹے دیے جاتے ہیں دنیا انسانوں کی طرف سے یہ اسٹارٹ ہوا حضو کے خلاف مخالفت کا کلم کلا اس کے بعد آپ خانہ کعبہ میں ایک روز گئے کلم کلا دعوت دینے کے لیے لوگوں کو طواف کر رہے تھے آپ ایک روز خانہ کعبہ کا ابھی تک کوئی بھی آدمی ان چار لوگوں کے علاوہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ایک بچہ علی مرتضی ایک غلام بلال ایک عورت خرید القبرا اور ایک دوست ابو بکر صدیق یہ چار ہی لوگ ہیں جو کے ساتھ ہے مخالفت شدید ہے کھانے کا وقت طباعت کر رہے تھے آپ تو لوگوں نے اشار کر کے کہا کہ دیکھو یہ شخص ہے یہ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے غلط کہتا ہے اس نے ہمارے دین کا مذاق اڑایا اس نے ہماری رسوم و رواج کا مذاق اڑایا بہت برداشت کیا ہے ہم نے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اس طرح سے مذاق کرنے لگے جملے پھینکنے لگے حضور وسلم کے اوپر کہ یہ شخص وہ پھوٹ ڈالنے کوشش کر رہا ہے ہمارے درمیان ہم بہت صبر کر رہے ہیں ڈالنے کوشش کر رہا ہے حور طاف کرتے رہے حضور نے منی لگایا ایک پھیرا دو پھیرا ابھی پھر حضور تشریف لائے برابر اور ابو جہل کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم ایک تباہی اور ایک بربادی اور ایک خوریزی تمہاری تقدیر ہے جو حالات جس موڑ پہ جا رہے ہیں اس کے دریا یہی نکلے گا کہ خنزی اور ایک تباہی بربادی تمہاری تقدیر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پورے جرت کے ساتھ آپ نے یہ کہا بھائی کیا کیا کہ آپ چلے گئے الفاظ تو آپ کہہ گئے سن سے رہ گئے سارے لوگ جتنے بھی تھے آپ کے الفاظ سن کر کوئی کچھ نہیں کر سکا لیکن بعد میں میٹنگ کی کہ ارے یہ کیا کہہ گئے یہ یہ تو چیلنج کر گئے ہمیں یہ تو الٹیمیٹم دے گئے ہمیں کیسے برداشت کر لیا ہم نے ان الفاظ کو وہاں پہ میٹنگ ہوئی اگلے دن جب آئے تو سب نے حضور کو گھیر لیا اور آگے بڑھ کے کہا پوچھا اخبا نے کہ کیا یہ الفاظ کہے تھے کل آپ نے کیا خورے تمہاری تقدیر ہے ایک تباہی بربادی تمہارا مقدر ہے یہ الفاظ کہے تھے آپ نے شاد ہاں میں نے کہے تھے اور یہ ایک حقیقت کا اظہار تھا یہ الفاظ میں نے کہے اور یہ ایک حقیقت کا اظہار تھا کہ ایسا ہی ہوگا مقبر میں نے ابھی محیط آگے بڑھا اور چادر ڈال کر حضور کے گلے میں اور البیٹ دینے لگا جب آپ کا گلا گھٹ جائے اور تمام لوگ جتنے بھی تھے آگے بڑھ کر بدبخت رضوکوک کرنے لگے حضوری عقب السلم کو جس شخص نے بدبختوں کے لیے رات بھر دعائیں مانگیں اور جو چہرہ وہ سر جو رات رات بھر ان کے لیے سجدے میں جھکا رہتا تھا یہ اس کو ٹھوکرے مار رہتا تھے. یہ انسانوں کا کردار دیکھیں گلا گھونٹ کے چاہتے تھے کہ سچائی کی آواز بند ہو جائے گی یہ غدالت کے ڈھیر میں جو شخص آفتاب و مہتاب تھا اور پھولوں کی طرح مہک رہا تھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں مٹا دیں گے اس کو ہم جانم کی بھڑکتی آگ سے بچانے والا جو انسان یہ اس کے اوپر یہ غیر غذب کی آنکھ برسا رہے تھے اپنے غیض و غذب کی آنکھ برسا رہے تھے اور اس حرمِ گابا میں جہاں دشم جہاں دشمنوں تک پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا وہاں پہ یہ سب ہو رہا تھا قرآن کریم نے اس بات کا شکوہ کیا ہے لاقس لا و بحادل بلط و انتہم بحاضل بلت نہیں میں قسم کرتا ہوں یہ رسول اس شہر کی یہ شہر مکہ جو البلد المین ہے جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں توڑی جاتی جہاں مچھر بھنگا بھی نہیں مارا جاتا میں اس شہر کی قسم کہتا ہوں اے رسول بند دہلوم بحادل بلد کہ تمہارے پر ہر ظلم کو اس شہر میں جائز قرار دے دیا گیا حلال کر دیا گیا دہلوم بے حادل بلد جان بھروں تک پہ یہاں پر ترس کھایا جاتا ہے تم پر کوئی ترس نہیں کھاتا یہاں بلد بند بحادل البلد توحید و سچائی اور پاکیز کی دعوت دینا اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ انسان جیسے کل تک سب سے شریف سب سے سچا سب سے امانت دار کہہ رہے تھے جان کدھر پہ تھے یہ لوگ ہنگاما کی آوازوں سے, بھری سے بھری اپنے شاتھی, اپنے دوست اپنے آخا اپنے رسول کو بچانے کے لیے جان کو دہلی پہ لگایا سب کو دھکے دیئے چڑایا اور کہہ رہے کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے صرف اس کی ہلاک کرنا چاہتے ہو صرف یہ جرم سے ہٹایا اس حال میں اس طرح سے ہٹایا کہ خود اپنی جان خطرے میں پڑ گئی عبر صدیق کی. حضور کو رہا کرایا لیکن اپنے آپ زخمی اتنے ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد جب ہوش میں آیا تو پہلا سوال یہ کیا حضور ٹھیک ہے پہلا سوال یہ کیا اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی ابر صدیق اللہ ایک روز جو ہے خانے قبول میں ایک روز پھر گھیر لیا کفار نے جناب خدیل قبرا کے بیٹے جناب ہار اس آگے بڑھے حضور کو دفاع کرنے کے لیے کفار نے تلواروں سے حملہ کیا تھا اس روز شہید ہو گئے اسلام کے لیے پہلی قربانی تھی جو حضور کی وفا شار بیوی خدیل قبرا کی طرف سے اسلام کے لیے پیش کی گئی اپنا بیٹا اسلام کی راہ میں قربان کیا جہاں اپنی دولت پہلی کر چکی تھی ساری دولت میں نے بڑا افساس کیا تھا کہ لوگ اِسار وفا کے لیے بہت سی عورتوں کو پیش کرتے ہیں سیدھا کو بھی کہتے ہیں لوگ لیکن پوری تاریخ کو کھنگالیے خدی زیادہ وفاشار عورت جس نے اپنی زندگی اپنی جان اپنے مال اپنے بیٹے اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دیا ہو اسلام کے لیے ایک مشن کے لیے ایک عظیم مقصد کے لیے اس کی مثال نہیں ملے گی آپ مثال نہیں ملے گی کوئی دوسری عورت تاریخ میں خدیہ کی ٹکر کی نہیں وہ فاطمہ کی ماں ہے اس کی ٹکر کی نہیں اب حضور سلم اس کے بعد سارے انسانوں کو بلانے کے لیے مینا عکاس کے بازاروں میں ضلع میں جناح مجاز کے بازاروں میں گھومنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کوئی یہ تو سسٹم تھا نہیں ٹیلی ویژن یا مائیک یہ ریڈیو اخبارات پیپرز میں تو سوچتا ہوں یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنا بڑا ملک اتنا بڑا آپ یہ کہا آج اسمبلی کے الیکشن لڑتے ہیں لوگ کتنی گاڑیاں گھومتی ہیں جب بھی لوگوں سے پورا رابطہ نہیں قائم ہو پاتا اور اس دور میں جس میں کوئی رسالہ نہیں چھپتا کوئی اخبار نہیں چھپتا کوئی کنونشن نہیں ہوتا کوئی ریڈیو پروگرام نہیں ہوتا کوئی ٹیلی ویژن کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے اس میں اکیلی جان حضور کی جد و جہد حضور کی محنت تو دیکھیں لاکھوں انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور پورے انیس لاکھ مربع میل کے اس جغرافیوں کو لٹ کے پھینک دینا کتنا بڑا کارنامہ ہے اگر آپ غور کر رہے ہیں آج تو بہت سے ہمارے پاس وسائل ہیں ذرائع ہیں سب کچھ ہے لیکن اللہ کے رسول السلم سب کچھ کر رہے ہیں اور وہاں بازاروں میں گھوم رہے ہیں وہاں کوئے صفا پر آج اگر کوئی آدمی اسلامی دعوت کا کام شروع کرے تو اس کے لیے کوئے صفا کہاں ہے اس کے لیے ضلع جنا کے کی بازار کیا ہے اس کے لیے بازار عکاس کیا ہے بازار عکاس میں کیا ہوتا تھا ضلع میں میں کیا ہوتا تھا ضلع مجاز میں, میں کیا ہوتا تھا کہیں دوائیں ناچ رہی ہیں کہیں بازار کے بھاؤ بتائے جا رہے ہیں کہیں کپڑے کے تھان بک رہے کوئی اپنے انصاف بیان کر رہا ہے کوئی کسی کہانی سنا رہا کہیں کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے یہ ہوتا تھا اس بازار میں ان بازاروں میں ایسی پینٹ لگتی تھی کہ اس میں کلچرل پروگرام بھی ہوتے تھے کہ ڈانس پارٹیاں بھی گھوم رہی ہیں اس کے سب جیسا آج کل نمائشیں یا میلے لگتے ہیں اس طرح سے وہ بزار ہوتے تھے اس بازار میں رسول خدا وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے گھوم رہے ہیں آج کا بازار ایک کاز کیا ہے کبھی غور کیا آپ نے یہ ٹیلی ویژن اسکرین جس کے اوپر کہیں طوائفیں ناچ کئی بازار کے بہو بیان ہو رہے ہیں کہیں کہانیاں ہو رہی ہیں کئی اشار ہو رہے ہیں وہی وہ بازار عکاذ ہے اس کے اوپر اسلام کی دعوت ہی آنی چاہیے جیسے کہ بازار عکاذ میں رسول وسلم پیش کرتے تھے ہمارا درس وہاں پر کبھی کبھی ٹی وی پہ آتا ہے اور آج بھی آ رہا ہوگا تو اس میں جو ہے ہمارے ایک مولانا جو یہاں بھی آ چکے ہیں کافی مناظر ہیں انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ رحمانی پروگرام شیطانی اسکرین پہ کیوں آ رہا ہے یہ رحمانی پرام شیطانی اسکرین پہ کیوں آ رہا ہے اور کیسے خبیص اور مردود لوگ ہیں جو قرآن کو بھی گندے اسکرین پہ لا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ خبیص اور مردود آپ جس زبان پہ کہہ رہے ہیں اسی زبان سے آپ قرآن شریف بھی پڑھیں گے تو اگر اس زبان پہ خبیص اور مردود کے الفاظ بھی آ سکتے ہیں اور قرآن بھی آ سکتا ہے تو ایک ہی انسٹرومنٹ ہے گالی کا بھی اور ایک ہی قرآن کریم کا بھی تو اسی اسکرین پہ دونوں چیزیں آ جاتا ہے فرق کیا پڑتا ہے وہ بھی تو انسٹرومنٹ ہے اور کیا ہے اس کے علاوہ کیا چیز بہرحال یہ آج کا کوہ صفحہ کیا ہے کوہ صفحہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے آواز سارے علاقے تک پہنچ جائیں یہی تو مطلب ہے دور دور تک کونوں تک پہنچ جائیں جو آپ کے مخاطب ہیں یہ ہے کوہ صفحہ کا مطلب تو آج کا کوہ صفحہ انٹرنیٹ ہے آپ اس پہ جو بات کہیں تو کونے کونے تک پہنچ جائے ہر دور میں آپ ان ذرائع وسائل کو یہ میں نے بارہ کہا ہے کہ ذرائع وسائل جو ہے شیطان کی وہ اجارہ نہیں ہے کہ سب چیزیں شیطان کی ہاتھ میں دے دیجیے ہم کوئی چیز نہیں اپنائیں گے طاقت جتنی بھی ہیں ٹیلی ویژن بھی مسٹر شیزان تمہارا اور انٹرنیٹ بھی مسٹر شیزان تمہارا مارا خوب اسے گمراہی پھیلاؤ ہم تو چھوئیں گے بھی نہیں اس کو سب طاقت اس کے ہاتھ میں دے دو اسلام نے ہمیں یہ سپورٹ نہیں دیا بلکہ اسلام نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی عید الحمد مستم جو کچھ بھی تمہارے بس میں ہو جیسے حضور جو کچھ بھی بس میں تھا آپ نے سب کچھ کیا ایسے جو کچھ بھی تمہارے بس میں ہو اسلام کے اشاعت کے لیے وہ تم سب کچھ کرو جو بھی ذریعہ جو بھی وسیلہ اور جو بھی انسٹرومنٹ استعمال کر سکتے ہو اس کو یہ سب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے نہیں بنائی ہیں ساری چیزیں بنائی آپ کے لیے اتنے جھپٹ لی ہیں یہ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے صحیح تصور یہ ہے جو آج رسول اللہ علیہ وسلم گھوم رہے ہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں سارے بازاروں میں اور اسی میں دیکھا تاریخ میں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا چہرہ جو ہے صبح روشن ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی جو بالکل شولے کی طرح لال بہبو ہے وہ بھاگ رہا ہے اور ٹکروں پہ تاک تاک پتھر مار رہا ہے لوگ کہتے جا ہے یا لوگوں مان لو اس بات کو کہ اللہ ہی تمہارا آقا ہے برحق آقا ہے مان لو اس بات کو کامیابی تمہارے پیر چومے گی یہ ہے مطلب اس کا بیان جو کرتے ہیں نا لوگ بالکل حضور کے الفاظ کو بالکل مومنٹ سے توڑ دیتے ہیں تو کچھ سے کچھ بات بن جاتی ہے اب اس کا درجمہ یہ کرتے ہیں قورولا لوگو پڑھو لا اللہ ثواب ملے گا نجات پاؤ گے ثواب ملے جنت ملے گی یہ نہیں ہے بظار کاض میں کہہ رہے ہیں حضور مشکین سے کہہ رہے ہیں لوگوں کہہ دو نہیں ہے اللہ کے سوا کو لا کامیابی تمہارے پیر چھومے گی تفلی ہو تم تمہارے پیر چھومے گی یہ حضور دعوت دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کی دعوت دے رہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے یہ اصل میں ایک نعرہ ہے تم سب کو بڑا سمجھتے ہو اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے تو ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اللہ اکبر کہنے والوں کو بخشتا نہیں تھا سماج لاہل کہنے والوں کو بخشتا نہیں تھا سماج ہمارے اللہ اکبر پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے ہمارے لہلا پہ کسی کے تو ثواب کے لیے ہے نا یہ کوئی نعرہ نہیں ہے یہ کوئی نعرہ نہیں ہے یہ کوئی پیغام نہیں ہے کوئی میسج نہیں ہے اس لیے اس کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے اس میں کوئی جان بھی نہیں ہے تو ماضی کی کہانی ہے صرف بہرحالیے کہ دیکھا اب تارک عبداللہ لہٰ کہتے ہیں دیکھا کہ تاک تاک پتھر مارا یہاں تک کہ ٹخنے جو ہے زخمی ہو گئے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے جو شخص آگے آ جا رہا ہے لوگوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ پیچھے کون ہے لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے چچا ابو لہب ہے جو پتھر مار رہا ہے کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے اس کی بات مت ماننا لوگ یہ جھوٹا ہے اس کی بات مت ماننا اس کا دماغ چل گیا ہے, اس کی بات مت ماننا یہ کہتا جا رہا ہے تاریخ ہوں, میں ہو, میں حیرت میں پڑ گیا عرب کی خاندانی روایت تو یہ ہے کہ لوگ اپنوں کا ساتھ دیتے ہیں لوگ ان کے لیے مر جاتے ہیں مگر یہ کون سا چرم ہے محمد بن عبداللہ کا کہ اپنا سگا خون سگا چچا دشمن ہو گیا کہ کھلے ہوئے بازار میں اور اس طرح سے پتھر مار رہا ہے کیا بات ہے ایک روز ابھی دیکھیے سارے مرحل جو حضور پہ آ رہے ہیں میں نے بتایا نا جتنے بھی مرحل آتے ہیں یہ بازاروں میں رسوائی یہ سب کچھ جو حضور کر رہے ہیں نا اللہ وہی کا فکبر اپنے رب کی بڑھائی کا اعلان کر دو حضور نے جو کچھ بھی کیا ہے اسی حکم کی تعمیل ہے اپنے رب کی بڑھائی کا اعلان کر دو جو کچھ بھی کیا حضور یہی <تصفح> سنت ہے حضور کی سب سے بڑی لوگ جو ہے سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ سنت اور وہ سنت یقین کرو بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو حضور کو بعد میں ملی ہیں بہت سی ایسی ہے نماز بھی سندوں میں آئی مراج کے موقع پر اور بہت بہت سی ہجرت کے بعد آئی ہیں صرف ایک ہی سنت ہے جو پہلے دن سے حضور کے ساتھ ہے اور آخر تک کبھی جدا نہیں ہوئی اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا اور کا پکبر جب آپ طائف میں پتھر کھا رہے تھے تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے اور جب شیب ابھی تعلیم میں بند تھے تین سال تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے جچا کے ہاتھوں سے پتھر کھا رہے تھے تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے اور مدینے میں شہنشاہ بنے تھے تو اسی سنت کو ادا کر رہے تھے اس راہ میں جو کچھ بھی گزرتی ہے سو گزری تندھا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار یہ حضور کی زند... یہ سنت ہے یہ جو آپ نے ادا کی ہے تو ابو لہب آپ کو شاید میں نے بتایا تھا کہ حضور کی بیٹیاں دونوں ادبا اور طیبہ سے بیاہی تھیں ابو لہب کے بیٹوں سے رقیہ اور کلسوم امنی کلسوم جو ہے دونوں بیٹیاں جو ہے انہی سے بیاہی تھیں رقیہ اور امی کلسوم. ایک روز آ گھر میں سزکتی بھی نکال دیا تھا دھکے دے کر ابو لہب نے طلاق دلوا دی دونوں بیٹوں سے ادبہ تعبیر عرب کے ماحول میں سب سے بڑا زخم تھا جو کسی کو لگایا جا سکتا تھا اس کی عزت کو اس کی خاندان اس کے خاندان کی وقار کو توقیر کو سب سے بڑا زخم جو لگایا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو طلاق دلا دی جائے آر تھا لوگ مر جاتے تھے اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے تھے بیٹی کو طلاق بہت بڑا جلک بہت بڑا ظلم تھا دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کے بھیج دی ادبہ طبقہ لیکن حضور نے صرف ہاتھ پیر کے سینے سے لگا لیا کوئی شکوہ نہیں کیا اس راہ میں دیکھیے ہاں ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجیے ہر راہ جو تجھ تک جاتی ہے مختلف اس کے بعد اللہ کا انتقال ہو گیا اس وقت بیٹے کا فوراً بعد دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی عبداللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو جشن منایا عرب والوں نے بجائے اس کے کہ غم میں ساتھ دیتے آپ تو ہر غم میں ساتھ دیتے تھے سب کا ہر ایک کے ساتھ رہتے تھے لیکن اس موقع پر سب نے مذاق اڑایا کہ محمد تو جڑ کٹا ہے ابتر ابتر ہے جڑ کٹا اب نام کون چلائے گا نام کون چلائے گا چند منٹ دیں گے آپ مجھے جی کون نام چلائے گا بیٹے کا انتقال ہوا جناب عبداللہ کا ٹوٹ گئے ایک بیٹے کا تو پہلے ہو چکا تھا جناب قاسم کا بتا چکا ہوں آپ کو ایک دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا دوسروں نے سینے سے لگایا ابھی بیٹیوں کو طلاق ہو کے آئی تھی ابھی بیٹے کا انتقال ہو گیا ابھی رازوں میں راہوں پہ زخم کھا رہے ہیں کوئی اپنا نہیں ہے آسمان سخت ہے زمین دور اس کے بعد جو ہے ان حالات میں جتنے تنہا ہیں آپ نے بیٹے کو لگایا اور کہا جو الفاظ آپ نے فرمائے فرمایا کہ تمہارے جانے کا بےحد کم ہے مجھے بیٹے اللہ ہی عبد اللہ ان بے فراقی بہت غم ہے مجھے آپ وہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں جو بہت سے لوگ ہمارے قصے بیان کرتے ہیں بزرگوں کے کہ انہیں تو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی خوشی ہوتی تھی ایسے اللہ میں گم ہو گئے تھے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں و خدا کی قسم مجھے بہت غم ہے غم تو انسانی فطرت ہے اتنے بڑے بزرگ نہیں ازور بھی جتنے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں مجھے بہت غم ہے اللہ خدا کی قسم کو تو بھی ربنا لیکن میں ایک بھی ایسا نہ کہوں گا جس سے میرے رب مجھ سے ناراض ہو جائے ایک لفظ بھی ایسا نہ کہوں گا اور سینے سے لگا لیتے ہیں آپ اور دشمن جو ہے عبداللہ کی وفات کی خبر سن کے جشن مناتے ہیں بہت اس سلسلے میں جو مکالم میں ہے وہ میں آپ کے سامنے کہتا جو کچھ بھی حضور سے کہا گیا حضور کے منہ پہ کہا گیا کہ دیکھو اخبا نے کہا کہ دیکھو دیکھو یہ پر فرشتے آتے ہیں بیٹھے پہ مر گیا تو ربیا نے کہا ولہ کیا بات ہے کہ تمہیں کہیں فرشتے دکھائی دے رہے ہیں اس پاس اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول کے دل کو چھیدنے کے لیے اب کون نام چلائے گا کوئی نام لے نہیں ہے بس وہ غریبوں کو غلاموں کو کنیزوں کو ساتھ لیے پھرے اپنے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی سردار نہیں ہے اب پیاری بچوں کو طلاق پیارے بیٹے کی وفات دشمنوں کے کو کوچو کے حالات کی اکیلے رسول سلام کسی کوئی شکایت نہیں کہ اللہ سے کیا آگے روتے رہے اللہ سے شکوا کے جو کچھ بھی تھا اللہ سے راقب لیتے رہے اللہ سے انسپریشن لیتے رہے جو کچھ بھی تھا تو اگر مجھ سے ناراض نہیں ملے اللہ تو مجھے کسی کسی ماحول کی کسی چیز کے کوئی پرواہ نہیں ہے حالات کے بندرے میں جب اسلام پھر خدا کا پیغام لائے تسلی کا پیغام ایک آیت نازل ہوئی ماکانا محمد الباح میرا رسول اللہ وقت تمنا یقیناً رسول تم کسی بیٹے کے باپ تو نہیں ہو لیکن تم خدا کے آخری رسول ہو کیا مطلب ان دونوں باتوں کا بیٹے نام چلاتے ہیں بیٹے نام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں بیٹے پیغام کو پہنچاتے ہیں یہی تو ہے بیٹوں کا فائدہ نہیں ہے تمہارا کوئی بیٹا لیکن تم اللہ کے آخری رسول ایک عظیم امت کے رسول کروڑوں اربوں تمہارے بیٹے پیدا ہوں گے جو تمہارے نام پاک کو دنیا گوشے گوشے تک چلائے دنیا میں ان لوگوں کا جو آج تمہارا مذاق بھی نہیں ہوگا کوئی اپنے آپ کا بلہ بھی نہیں کہے گا کوئی اب کا جہل ہی نہیں گا لیکن فاتمی, حسنی, حسنی قلانے والے ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے تمہارا نام تو قیامت محمد ہم نے تو تمہیں بھلائی کی نہریں عطا کی ہیں کثیر عطا کی ہےریں اطا کی ہیں مبارک ہو خوش قسمتی کی نہریں تاکی ہیں جھڑ کٹا تو وہ ہے رسول جو تمہارا دشمن ہے ان نشانیاں کا ہوا جھڑ کٹا تو وہ ہے تمہارے سارے دشمن تاریخ کے اندھیرے میں کھو جائیں گے کوئی نہیں ہوگا کوئی ان کے نام سے خود کو منصوب نہیں کرے گا یہ بدبخت نہیں جانتے کہ تاریخ ان کے کے کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دے گی اور تمہارے غلاموں کو تاج شہنشاہی پہنائے گی تاریخ نہ جانے کتنے آنچل تمہارے لیے پھیلائے جائیں گے نہ جانے کتنی بوڑھیاں کتنی عورتیں در کے آنچل پھیلا پھیلا کے توحفے تمہیں بھیجیں گی مدین جانے والی ہروا ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام کے تحفے تم تک پہنچائیں گی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہارا نام پکارا جائے گا پانچ وقت تمہارا نام پکارا جائے گا مسجدوں کے لاکھوں لاکھوں مینارے تمہارے نام کو بلند کریں گے ہر لمحے تمہارے شہر آنے والی دعائیں درود اسلام کے تحفے لائیں گے اور تمہیں خدا وہ نیک نامی وہ بلند مقامی عطا کرے گا کہ آج تک جب سے یہ تاریخ بنی ہے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے کسی شخص کو کبھی بھی نصیب نہ ہوئی غ کرے اقبال نے کہا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا اقبال نے کا ذکر کسی موقع کے اللہ میں تو تمہارا اللہ نے فرمایا کہ میں تو اے رسول تمہارا نام بلند کروں گا اقبال نے کہا ہے حضور اقبض کے اقبص کے لیے کہ دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے میں اقوام یہ نظارہ ابتد تک دیکھے رفعت شان رفانال ذکر دیکھے واخر اللہ مبارک عالم